انہوں نے سوال یہ کیا کہ آج کل اتنے فرقے ہو گئے کہ کس کے پیچھے نماز پڑھیں کس کے پیچھے نہ پڑھیں سن لیجیے باپ ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موس علیہ السلام کی امت میں بہتر فرقے ہوئے تھے اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے یہ ہوگا اگر اتنا ہی کہتے تھے نا تو آپ کا سوال جو ہے وہ تو گم ہو جاتا کبھی کس کے پیچھے کس کے پیچھے نہیں پڑے فورا صاحبہ نے پوچھا حضور یہ بتائیے جو ناجی فرقہ ہوگا بہتر تو جہنمی ہے ایک ناجی ایک جنتی تو اس کی پہچان کیا ہے فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کی اتاد کرے تو اب حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور اطاعت کرنے والا فرقہ وہ حق پر ہے اور وہ فرقہ اہل سنت و جماعت ہے ونہ آپ کسی فرقے کا نام لیجئے میں اس کا پیڈیا ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور کسی صاحب کو پڑھنا ہو نجم الغنی ایک مصنف ادیان اسلام اس کے کتاب ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جتنے فرقے ہیں ایک مولانا قاری محمد طیب صاحب ہیں جو پیلی بھیت ہندوستان کے رہنے والے تھے انہوں نے تجانب اہل سننا عن اہل الفتنہ یہ کتاب لکھ کر کے موجودہ زمانے کے جتنے بھی فرقے ہیں ان سب کے بنیادی عقائد انہوں نے بتائے جیسے آغا خانی ہیں یا بوری ہیں یا جو بھی معروف ہیں ان سب کے انہوں نے ساری خامیاں گنائیں کہ جو دائرے اسلام سے خارج اس لیے آپ کو نماز اپنے امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے جی آپ فرمائیے